نہیں بھائی آپ مائک لکھیے جی شکریہ مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ایک طریقے اور بھی ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈھول بجایا جاتا ہے اور آتش بازی اور فائرنگ بھی کی جاتی ہے تو کیا یہ کرنا صحیح ہے جزاک اللہ خیر مفتی صاحب اور میری آواز اگر صاف آ رہی ہے تو لکھ لیجیے گا جزاک اللہ نہیں ٹیکس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہم نے سن لی آپ کی آواز اب صحیح آئی ہے تو یہ جتنے آپ نے کام بتائے سب ناجائز ہیں حرام ہیں گناہ ہیں ہاں یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ کو گولہ وغیرہ چلا دیا جائے تاکہ وہ اعلان ہو جائے کہ نکاح کا جو ہے وہ اس وقت چونکہ دفت تھی تو اب ایک گولا وغیرہ چلا دیا جائے تاکہ اس کا اعلان ہو جائے یہ اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈھول ڈمکا یہ شادیانے یہ باجے یہ فائرنگ وغیرہ فائرنگ تو ویسے ہی اس سے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں تو ارے بھائی